اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور ان کا کرے اور کہے میں مسلمان ہوں